بیٹھے پانی پی لے آپ کا یہ جنریٹر آٹومیٹک ہے اس کو بند کرتے ہیں اس کو بس شروع کرتے ہیں کر دیا بس آپ بیٹھے ادھر جانے کا تو آپ کو نہیں کہا جانا سوال اس وقت پوچھا بسانے آپ جگہ تو نہیں ہے بس شکریہ پروفیسر سر سی حال میں پڑھاتے کس میں تو زیادہ پوسٹ ہے جی جی وارڈن کسی میں نہیں ہوتا یہ پی تین کلاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل ہوا ہے بہم السلام کو کیا آپ نئے ایک عالمی مرکز پاک کرنا ہے کسی کو یاد ہوزی شریف میں جاتا ہے سارے عالم انسانیت کی کتنی سطح ہوں گی جی ایک سو بیس باشر میں جی ایک سو جی اس میں سے باقی کتنی ہوں گی ان کی باری کتنی ہوں گی سطح ہوں گی اعظم علسلام سے لے کر جتنے لوگ آئے عیسلسلام تک وہ چالیس سطح میدان اشرم میں کھڑے ہوئے ہیں اور مطلب محمد بھی اسی سطح کھڑے ہوئے ہیں اتنا کام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسعلسلام کے زمانے تک ہوا تھا اس سے دکھنا دگنا کام کا مرکز بنانا تھا مرکز اس وہاں پر بنائیں گے مرکز تو ہے یہی جگہ پر ہے جہاں نہ پانی نہ زراعت ہے یادو کے واقعہ اس پر صاحب اور محمد اللہ علیہ اسلباد کے بڑے تھے اور, اور سہارنپور کے پڑے پیشانی بڑا ذریعے صاحب ہم سے تقریباً اور بڑے پختہ جم والے پختہ پہ ہمارے چکسی تھے اور شروع دور میں تقریب لگے ہوئے شروع دور میں سے سن پینتالیس چھیالیس کے زمانے سے اور لگا کہ ہم آج پر گئے ہوئے تھے حج میں ہمارے آزاد نے سارے میں سے لوگ آئے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھیں گے کام کرنے کے لیے وہاں کے لیے آگے سے رابطہ امرتر کا علاقہ دیا گیا مشرق آئے ہوئے حاجی مشاعد وغیرہ ان کے پتے لیے اور حج کے بعد ان کی چکن مصر کو اپنے خرچے پر جانے والے اتنا لمبا سفر کر کے چینی طبقہ ہماری لحاظ سے اتنا آسودہ بھی نہیں ہوتا ایسو نے کہ کئی کچھ بات ایک جسا رکھنا کئی تو میں نے بیان کیا ہو کیا ہے بتاؤ گزشتہ ڈھائی سو سال سے سوجی نظام چل رہا ایک آدمی اپنے وسائل سے ایک لاکھ روپئے کی دکان کھول کر بیٹھتا ہے بازار میں تو اس کا مقابلہ سوئل لیے وہ آدمی نے اور لاکھ کی دکان کا پچاس لاکھ اس کا مقابلہ کریں نہیں سب بڑا کردار بات ہے گزشتہ سو سال سے لوگوں نے جب کے میدان میں وہ ہے تو سرمایہ لگا ہی نہیں سکے جس کو آپ انویسٹمنٹ کے جان سکتا کہہ رہے کہ ہم چلے گئے وہاں ہم نے ادیب ترین محلے میں سستا ترین ہوٹل لیا اور اس میں ہم نے اپنا ڈیڑھ ڈالا کے مسئلوں میں وہ یہ جو مالک میں شاہی حکومتیں ہیں باغ کے بعد مسئلوں کو اتارے لگتے ہیں تالے جاتے ہیں حال کے دنوں میں اتنا کرتے ہیں کہ جو مکم کر رہے مسئلے ہیں ان کو شاد تک کھلا چھوڑتے ہیں یوں حال کے دن ختم جائے اور بارات ہو جائے نا بارہ جائزہ تیرہ جائزہ ہو جائے ہم اس محلے میں ہوتے تھے خادم بنگالی تھا اور بنکا کر کے ہمیں نکالتے تھے جا کے لے نکلوں گا یہ اشراک نکال کو نہیں حالانکہ اشراک کے لیے مسئلے برٹ نہیں تھی باقاعدہ ضرورت آئی ہوئی ہے اور شری حما میں سے اس کو روکنا اسی لیے سر نماز کو روکنا ہے کیونکہ فرض اور ساری گستا نماز جن کا مسئلہ کے ساتھ قرآن حدیث نے تعلق بیان کیا ان کے لیے خود مدد نہیں کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ پتہ لگایا نہیں جا یہ جو مسجدوں میں یہ چیزیں ہو گئی کافی گھڑیاں اور دریاں اور مختلف قسم کے آلات ہو گئے جب چوری کا خطرہ ہو گیا وہی غلط نے کہا ہوا ہے کہ سید مسجد اور سجا وغیرہ کی جگہ یہ کھلی ہو جائے کوئی وہ کسی کو جگہ آ کر وہ جو کر کے مسجد پڑھنا چاہے اس کے لیے پوری ہوئی آپ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر گئے ٹھہریں گے لوگوں سے رابطہ کیا لوگوں نے کچھ آمد کی ہمارے حال کو ہماری رہائش کو سب کو دیکھا تو ان کے الباب شاعر نے کہا کہ اس طرح طریقے نہیں کیا کرتی ہیں کیا یہ تھا کیا بہت بڑا ان بڑا, کا مرکزی ویڈیو بتائی بہت بڑا خالی شان بتایا کہ اس میں آ کر آپ ٹھہرے ہوتے اور وہاں سے اس سے اتنی آپ کے پاس گاڑیاں ہوتی ایسے کہ آج بھی جاتی بولوں کا شور سے نہیں خیر میں گھنڈ خادی کا تبصرہ کیا تبصرہ کر کے بعد بھی دلائے کہ آپ کام چلانے اس ایسے میں نہیں جو لوگ رات کیسے طریقے جی؟ تو ہوتے ہیں تمہارے لٹمار ہوتے ہیں لٹمار تو نہیں کہیں بایوگراف سب چھوڑتے ہیں بایوگراف چھوڑو ایک دم پذا کر لیجیے ان کا پوچھا کہ ہم نے جواب کو کوئی نہیں ان کے بعد میں نے کہا اصل میں جی ہم حاجی میں آئے تھے آپ کو تو پیاد ہوں وہاں ہم نے کچھ وقت ہمارے پاس کافی فرق تھا تو ہم وہ تو خانوں میں بیٹھے ہو ہم نے حضور کی زندگی کا مطالعہ کیا ہم نے دیکھا کہ کیسے حالات تھے کس کا کام چلایا کس طرح چلایا کیسے کیا پھر مکی دور کر اچھا کھینچا پھر بدنی آپ کے جھپڑوں کا تذکرہ اور oh. ریت پر بیٹھنے کا اور پیڑ پر فصل باندھنے کا اور نقشہ کھینچا اور پھر بتایا ان کو کیسے کام شروع کیا یہاں تو رما تو ماں کا انہیں نے اسے کو دیکھا اس بات کو سنا تو تین کو دادا ہوگا ہم سے پتا ہی ہوئی ہے بات یہ لوگ ٹھیک ان کی غریب ہو سکتا غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم غریب و سادہ رنگین داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل میل حسان کی قربانی ابتدا ہوئی ہے اور امام حسین ربداز قربانی پر اس کا ابتدا وہاں کبو قربانی مانگی گئی ہے پیش ہوئی ہے طبیعت سارے برائے ادا ہو گئے لیکن ہوا نہیں اور یہاں جو ہےتیہ ہوا ہے حسین میں رات میں نہیں ہوا اور کھائی ہوئی ضبط کمزور ہے ضبط کمزور کھلا بتائیے اور ایک بچہ ادھر جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اور اس کو لایا گیا ہے ادان دینے کے لیے میدان جنگ میں مامش کے پاس اور میں اس باتوں پر رکھایا ہے اور اس کی حالت مشیت کریں خوب شہید ہوئے اس کا جو پھول چوٹا ہے تو اس کو مام علاج اسکول میں پکڑ کر ایسا بھی کا ہے واقعی کو بیان کر رہے ہیں رحمت اللہ فارسی کا شعر پڑھا بجر تم بجر تم سلحا خوش تماشا ہے بجر میش کے تو تیرے خشک جرم کا بجرم ہوں مجھے اور ہوگا ہے شور ہوگا ہے اور تم میں کشن نہیں مان میں کشن تمہارے اس کا بجرم مجھے قتل کیا جا رہا ہے اور ہوگا ہے تم ادھر اچھا کے کنارے پر آ جا دیکھنے میں بڑا اچھا تماشا ہے خوش تماشا اجب تماشا عجیب تماشا مجرم کے تم میں کشن ہو گئے مجرم لکھا ہے اسی بڑے گھیری مانی والے بزرگ نے رکھے ہوئے اب دوبارہ بسارا اللہ حضورت کو شہادت کا مقام نتاف فرمانا چاہتے تھے لیکن اس سے اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا کہ شریعت کو قائم کرنے والی شخصیت کا میدان میں جو ہے تو یہ دن شہید ہو جانا یہ جی ایک طرح کا ذوق کا نقشہ بن جانا تو لہٰذا ہو آپ پر تو نہیں کیا گیا لیکن آپ کے جب گوشا کو خاندان کو میدان جانے میں ذبح پراپت کیا سروپر کو لا کرا کے اور گھوڑوں کو ڈھاکوں کے نیچے لگا کر اللہ تبارک اور تھالا میں مداح پر کورٹ میں کے سامنے سب پیش کیا بن سا نے جس کہا کہ مکملوں کے کام سارے شہید ہو کے سرکار دیے گئے ریکارڈ دیا یہ کا کہ گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ ان پر گھوڑے چڑھاؤ آگے بھائی شکیم پر ہاڑا دیکھی گی رکھ بند ہوتا شکیز گری پہاڑ نکی گرہ مانا شکیز گری پہاڑ نکی گرہ مانا سو زیادہ بہت آشی رام گری پمان کی گی رحمانہ آشی رام گری پن کی اکڑے سو پس سو پسے پانچ بہ من مدد بڑا سر آدھے شدام ہے وہ تو خیال ہے کیا ہوتی سی کام گرم کاٹنے کا زمانہ تھا گرم کاٹنے والے جیسے گرم سے کل ہی دن بھی یہ لوگ الگ الگ ٹپو سے ٹپو شاہ جب وہ تک دردگی درخت کو پہلے شوبری کر بس جگہ چھوا ہوا بچے تا ہوا ہو نہ پاتے باقی ہو نہ پاتے باقی زندگی بچے آپ نے دن سر لیکن دن کرو ساتھ لے کر جاؤ اور دار وہ شاہ ہو تو سمجھا سکتے اچھائی کی ہوئی جو رد جگہ کرتے ہیں جانتے ہیں اور جاؤ دل کھلے تھزا جنیا داغ شاد کیا بات ہو رہی تھی مثر میں جمع کی مرکز جمع کری تھی اور مرکز کی بات کرنا چاہتے ہیں نا مختصر ان کو یاد داری کرائی نا مرکز اب بات کیسے ہوئے <سبميرة> ہیں جان پانی نظر اور وہی مسلمان کو ہم کو اپنے رات کو وہاں چھوڑ کر دیکھا سم تو منظور کیے جو آج افراد بنانے سے مسئلہ پہلے پھر میں دستہ بھی لگے ان مذوں کو میں نے سمرا یہ ادھر میں تو اپنی کو میں چھوڑ دیا جانا پانی نظر اور چھوڑا اس لیے یہ نماز کو ماض کو قائم کرنے جس کو پیش کر دیا گیا کیونکہ تو یہ بات بعض عام کی نماز ہے اس کو پیش گویا سا نظام شریف کا ہے تعارفات مسلم کو چھوڑا جائے اور آ... فرق مناسبہ ہوئی ہے اے سب لوگوں کے ضلعوں کو ان کی طرف جو ہے تو مائنڈ کو میرا سمراٹ روزی دے دوں آدمی کوئی نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ دارے دارے لوگوں کے دلوں میں اس طرح مائیں گے آدمی کو آدمی کوئی نہیں ہے مائکرو لوگوں کو اور دوسری بات رو دے جائے گا پانی نہیں ہے زراعت نہیں ہے پتھرو رہتے چاروں طرح اب باقی تصویر آپ یاد دے بچہ چاہتا ہوا صاف چتر لگائے صاحب نے اور پانی نکلا کہ میں جرم سفر کرتا ہو جا رہا تھا تو میں نے دیکھا پنجوڑ رہے ہیں اور باقاعدہ بڑا تجربہ ہے پانی کے بعد میں کیسا مطلب یہاں پانی, یا تو پانی نہیں سفر کی دی. پانی کبھی نہیں ملے گی ڈونو دیکھا پانی کے چشمہ بہ رہا ہے ایک عورت ہے اور ایک پانی کی مقدار میں خاص مقدار ہے وہاں رہائش ہو سکتی ہے سکتا نے کہا کہ ہمیں رہائش دیتی ہیں. تو میں نے کہا زیادہ تو کہتی ہوں شرطا کے پانی ہماری ملکیت رہا. رہے گا اور بچا میرا آپ نے قبیلے کا سردار دو ہی خطے مان کبھی <تصف> لاگ اللہ میں آباد کرا دیا آباد کرا کے سرداری بنا دیا بالک ہوئے تو اسی قبیلے انہوں نے ایک بکنگ کو جوڑا دیا اور اسی قبیلے میں شادی ہو گئی بکری طرح سے اور اللہ بالک کو تالا نے سارا جہاں پر دن کا کام ہوتا ہے الگ الگ وسائل کو رلیز کر کے وہاں بھیجتا ہے اور جو دن جو دن دار لوگ ہو اس بات کو سوچتے ہو تو وسائل آئیں گے تو ہم کام کریں گے یہ لوگ جو ہیں یہ غلط فہم نہیں پہنچ رہا ہے اور اس طرح سے ضلع نہیں اس طرح سے ضلع نہیں ان کو آسانی نظام جب سائل ہوں گے اس کام کریں گے جب کام کرو تو وسائل کریں اللہ کے بارہ ساری مرکز کو بسایا اس کو چلایا اور اس میں دبی آپ نے بات فلندہ کی فہرست ہوئی اور ان کی بات کو اگر اٹھایا پھیلایا چلایا اور وہ گل کے تو کے پہاڑوں تک پہنچایا جو باندھ میں جاننے والا سبزیوں کو پڑھ رہا اس کی جان کو تیار تو اس میرے بھائی زندگی میں اس بات ہو گئے دیکھ لی کر استعمال ہوتے ہوئے میں کس ترتیب پر استعمال ہو رہا رائے لائف استعمال ہو رہا میں دیر بنا میرا مال تھا کیا ہم ہندوستان میں گئے تمہارے مجدور بزرگ سے ملنے کے لیے گئے بڑے خوش ہوئے پیسہ لگے مجھے پہنچے ہم نکا دیکھ رہے ہیں بزرگوں کاما سے دیکھتے ہیں میری طرف سے ہمارے گھر گئے لوگ آئے ہمارے یہاں ضرور چلے گئے وہاں بس بچی, بچی مچی میں تھی اور جو شاہی سلام اور ڈاکٹر کا دا کار مطوخم شاہی فراہی کا شاہی شاہی اسلام کے بعد ضروری ہے سدار نماز کا حق کو قائم کرنے کا حق ادار کر دیں گے آدھا پن کے لوگوں کے دلند سنگھ بائر فرما کو ان کو ختم جب ایک آبادی تھوڑی تھی ستر ملک فاصلے پر قائف ہے اتنا وسیع اور خیر علاقہ ہے کہ پھلوں کے ڈر ماف اور زمانے میں اربوں میں پھلوں کو یہ چار لوگ کیا کہتے ہیں ہم؟ جیسے سارا بک وقت مر با تبھی سرسم بہت نروٹ چٹو رو دبا یہاں پر ایک اخلیش ہو گیارہ سو کبھی اور اس کے بعد اپنی شوق شام کر پھلوں کو سنبھالنے کا سمانے میں گزرے جاتا ریاض ہم تھے اس میں پرانے پرانے لوگ ملنے کے لیے رہے تھے جو بوڑھے لوگ سہرائی زمانے کے کھجوروں کے کی زمانے کیا. تو ایک آدمی آس کو چمڑے کا کھیلا ایک رائے کو کھولا اس میں اس میں جو کھجوروں سے نکال کر میں کھلا اس میں کچھ سنبھالنے کا طریقہ تھا کہ اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا اس نکلا نہیں آتا اور اس کے جتنے سے اس کی حالت اچھی ہوگا جب آبادی زیادہ ہوگی تو کلکوشما جی تو کجیلوں میں بھی سارا اکٹھا ہو گیا گرمیوں میں سبزی کے پھل ہوتے ہیں مکمل کرنا سبزی میں گرمی کے پھل ہوتے ہیں. اور میری شبھی صاحب احمد والے ہیں بالکل پراغ نے دکھایا ہے کہ سمر کے دو مارے ایک سمرا کمانا خال ہے اور ایک سمرا کا مانا ہے محنت کا نتیجہ محنت کا نتیجہ انسان کی ضروریات سہولیات جتنی محنت زمین میں ہوں گی اس کا سمرہ حال اس کا جو ہے تو وہ سب سے پہلے ان کو ملے گا مکھیوں سب سے پہلے مکھی لوگوں کو ملے گا خبرہ پھر باغی دنیا میں تقسیم ہوگا یہ سوال کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کا اور انٹرنیشنل اواجیا ڈے کے قدر اسلام آباد کا برتیسویں نہیں تھی آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس اور بڑے بڑے برتیسویں نہیں تھی وہ زمانے میں مکہ مکمل مدینہ پنرا کی لیٹری زمین اللہ تبار کو تعالہ اللہ خزانے جزا رہا وہ خریدنا اسپا رہا مار رہا جس وقت رائے جائے گی زمین اور اپنے خزانوں کو پنچان کہے گا یہ کیا خزانے کوئل ہزار نکال لگے پیٹرول کھلان نکالنے کا زمین سا خاپت ہوئی سوکھ سوکھتے ہیں ڈبول ڈبل ٹکور ہوگا آ کیا بات ہم کر رہے تھے جی عالمی نظام کو چلانے کے لیے سڑکیں اجہاز میں مکمل ہو رہی ہے اور سارے انسانوں کو سنبھالنے کی بات تو مکمل ہو رہی ہے دنیا میں بادل کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہا ہے اور ان کا جس وقت سارا ایڈمیس نام ان کی قوت پاش پاش ہوتی بات دا. مجھے اس بات کو بتایا کہ جتنے کچھ تو پورا پر سدا گر کیا کرو میں تک سین دیواجی کر ایک بزرگ ہے وہ ایسے ہونے کو چپاتے کس نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے آپ کو چپات میں کہا سلا کہ میں فلاں نے الگ میں جہاد ہو رہا تھا اس میں مچھلی اور ہم کی یاد میں زخمی ہو کر گرے دخمی ہو کر گرے جب نے میں دیکھا کہ کوئی مخلوق ہے وہ ایسے پیالے لے کر آ رہی ہے وہ ایک ایک اس کو لکھمی کو پلا رہی ہے جس کو پلاتے ہیں اس کو شہید ہو جاتا ہے چند میں سے کادمی آ گیا اسے پہلا میری طرف سے میرے ہنٹوں کو لگایا جس نے کہا نہیں کہنا یہ نہیں ہے نہیں تو اس نے پہلا ہٹا دیا وہ ہو تو نہیں میں میرے ہونا سے اور بٹھاس نہیں جاتا ہے میں جو ہوٹوں کو چباتا ہوں وہ بٹھاس میں مٹھاس تو خیر وقت ہے تھوڑا ہمارا اشعار رویز رحمت اللہ ہے تاجل کے واقع تا اشار پڑا کرتے تھے میٹلی پڑا کرتے تھے شب تاریخ گر باری منظور منتھن شب تاریخ رہ باری منظور منتھن جسم گیر یاد نہ ش تعلیات راہ عالی کے منظر دور ہے اور میں اکیلا ہوں یا ہاتھ پکڑ گیا میں ہاتھ ہے تھوڑا مزہ دور محنت ہے زیادہ اور کے جو ہے تو کام کرنا ہے مطلب یہ کام کرنا ہے بار پہ آخر کے منظر کو آسان کرے اور دنیا تابے آخر آپ کے لیے اللہ پہلے اللہ پہ آپ دوست ماتے آخر پھر دوست ماتے اللہ تلا پھر دوست بات اللہ پر دوست پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے بھی سارے دنیا کی کامیابیوں کو بھی ہم نہیں دنیا کی کامیابیاں بھی نہیں آسان کر سکتے دنیا کو بھی طاقت بات چیت رہا